اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپن مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا پاکی ہے اسے وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب